بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں ان سے خطاب کر رہا ہوں جو دعوت کے میدان میں کام کر رہے ہیں دیکھیے دعوت کے میدان میں کام کرنے کا دو مطلب ہے ایک ہے نالبر طریقہ اور دوسرا ہے کریٹو طریقہ نامل طریقہ یہ ہے کہ آپ مشن میں جب لگے تو اس وقت تو آپ کے اندر جو استعداد تھی جو سلاحیت تھی بس اسی کو اسی پر کام کرتے رہیں آخر وقت تک لیکن دوسرا طریقہ کریٹو طریقہ ہے اس کو بت آپ اپنی استاد کو بڑھائیں یہ جی مشن میں لگنے کے بعد بھی آپ کا سیکھنے کا عمل جاری رہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ کریٹو قسم کا دعوی ورک ہے مثلا میں مثال دیتا ہوں اسلا سے اعظم کے صحابہ میں تھے ان میں ایک تھے زید سابت انصاری تو جب وہ مشرے میں لگے اس کے ساتھ تو صرف ایک زبان جاتے تھے عربی زبان اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اسرائیل کا مشن تو پھیل رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا رہا ہے تر طرح لوگ اسے سابقہ پڑ رہا ہے تو ان کی وجہ سے انہوں نے پانچ اور زبانیں سیکھیں عبرانی سورانی فارسی وغیرہ پانچ زبان ہیں یعنی کل ملا کر چھا دبان زبان جاننے والے بن گئے وہ یہ اضافہ انہوں نے کیا جب وہ رشتے دار کے بشن میں شامل ہو چکے تھے اس طرح دیکھئے حیردر کے بارے میں آتا ہے کہ کان اعتاللم وہ ہر ایک سے سیکھتے تھے کوئی ملتا تو اس سے استف باتیں کرتے تھے کہ اس سے لرننگ کریں اس سے تعلق کریں تو آپ مشن میں لگے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اسی کے ساتھ آپ کی توجہ اس پر بھی ہونی چاہیے کہ آپ استعداد کو بڑھائیں زبان سیکھیں یا اور کوئی ضروری علم حاصل کریں موجودہ دوالے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت آسانیاں ہو گئی ہر چیز کی پچھلے زمانے میں تو آسانی نہیں تھی اب بہت آسانیاں ہو گئی تو آپ لڑنگ کو جتنا چاہے بڑھاتے رہی اور دیکھیے سیکھنے کی کوئی امر نہیں ہوتی آدمی بچپن سیکھ سکتا ہے جوانی میں سیکھ سکتا ہے حتہ کے بڑھاپے میں سیکھ سکتا ہے تو لڑنگ کی کوئی امر نہیں ہوتی یعنی استعداد بڑھانے کی کو کوئی عمر نہیں ہوتی حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ آپ کوئی استعداد بڑھائیں اپنے اور آپ کو آخر میں ایک دن ملا ایک دن ملا جب آپ نے بڑھی ہوئی استداد کے کو ساتھ کوئی دعوتی کام کیا تو وہی بہت ہے اس کو کب نہیں سمجھئے تو بس کہوں گا کہ آپ میں سرست سے کہ آپ صرف نارمل دائی بننے پر کرا نہ کریں بلکہ کریٹو دائی بنے کریٹو دائی کو دنیا میں زیادہ افیکٹو کام کر پاتا ہے داؤد کا جو کام ہے وہ زیادہ افیکٹو تو کر پاتا ہے اس کے علاوہ اللہ کے ہاؤس کا درجہ بہت بڑا ہے اللہ کا بہت بڑا جنت میں اس کو درجات ملیں گا۔ تو میں ہر شخص جو کام میں لگا ہوا ہے یہ کہوں گا کیا کہ آپ اپنی استداعت کو بڑھانے کے لیے برابر لگے رہیں جہاں بھی آپ ہیں جہاں بھی آپ نے مشن میں اپنا آپ کو شامل کیا ہے تو ایک وہ استعداد ہے جو اس سے پہلے تھی لیکن اس پر آپ کنا نہ کریں بلکہ استعداد کو بڑھائیں بڑھائیں بڑھائیں کس نوعیت کی استعداد آپ کو بڑھانا ہے یا آپ خود سوچ کر سمجھ سکتے ہیں نکل نو کے درمیان آپ کام کر رہے ہیں کس طرح کے حالات آپ کے ہیں ان سب کو لے کر سوچیے اپنے حالات کے لحاظ سے اپنے مواقع کے لحاظ سے فصلے کیجیے کہ آپ کو کس اعتبار سے اپنے استعداد کو بڑھانا ہے کوئی دوسرا آدمی اس معاملے میں صحیح ایڈوائز نہیں دے کیونکہ حالات کا علم آدمی خود ہی ہوتا ہے تو آپ کو اپنے حالات کو سمجھنا ہے اپنے مواقع کو سمجھنا ہے اپنے موضوع کو سمجھنا ہے اور پھر اس کے حساب سے اپنے استاد کو بڑھانا ہے اس طرح آپ بیک وقت دو فائدہ ملے گا آپ کو ایک ایک کی دنیا میں آپ زیادہ افیکٹو کام کر سکیں گے دعوت کا اور دوسرا فائدہ یہ کہ آخرت میں آپ کو جنت میں زیادہ بڑے درجات ملیں گے یہ دوسرا فائدہ ہے تو میں ہوں کہ آپ ویسے ہر شخص کو اپنے لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ وہ کس اعتبار سے اپنی استعداد کو بڑھا سکتا ہے تو آپ ضرور اس کا فیصلہ کریں اور یہ ایسا کرنے سے آپ کو صحابہ کی سنت کا ثواب ملے گا جیسا کہ میں نے ارد کیا کہ زیادہ ساری اور مشال میں نے دی تو صحابہ کی سنت کو پیروی کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا تو یہ تو ایک مزید ایک انسینٹیو ہے ایک وزید ایک آپ کے لیے سواب کی بات ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کوشش شروع کریں وہ سوچ کر کریں کہ اس کو آپ کو آخر تک پہنچانا ہے شروع کر کے چھوڑ دینا یہ تو بیکار چیز ہے کیونکہ وقت ضائع ہوا جس چیز کو آپ شروع کریں تو اس کو آخر تک پہنچائیں جب تک آخر تک نہیں پہنچایا گیا اس وقت تک آپ کو اس کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ملے گا میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی کام کو شروع کرتے ہیں پھر آخر تک آخر تک پہنچائے بغیر اس کو چھوڑ دیتے تو, یہ تو وقت ضرور ہوا تو وقت کو استعمال کرنا ہے اس طرح سے کہ آخر وقت تک وہ استعمال ہو آخر وقت تک وہ یوٹیلائز ہو یہ بہت ضروری ہے تو ادب کے ساتھ کرنا ہے اور کمزوری نہیں دکھانا ہے اس معاملے میں اور پلاننگ کے ساتھ کرنا ہے پلاننگ کے ساتھ بھی کام بڑا وہی ہوتا ہے کامیاب جس میں پلاننگ ہو منصوبہ بند انداز میں کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو صرف دائی نہیں بننا بلکہ دائی پلس بننا ہے آپ کو صرف دائی نہیں بننا بلکہ کریٹو دائی بننا ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ریوارڈ حاصل کرنے کا شوق کے ساتھ کام کرنا ہے یہ میری نصیحت ہے آپ سب لوگوں کے لیے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو تفیق دے کہ آپ اس نصیحت کو پکڑیں اور اپنے اندر استعداد کو بڑھائیں تاکہ آپ کریٹیو دائیں بن سکیں زیادہ اونچے درجات جنت میں آپ کے لیے ملیں یہ میری دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے اللہ تعالی آپ لوگوں کو ترقی دے اور دین کے کام میں زیادہ زیادہ نسد عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ